جھے ہیں نغمات رزا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی ہت میں وہ ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی ہت میں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ و علی الیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ و علی الیک و اصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم کلام رضا کو سنتے ہیں اور اس کی شرح بیان کرنے کی اس کی کچھ تشریح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہایتی خوبصورت اور بشور و معروف کلام جاری تھا اور سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا تھا آئیے اسی کلام کو جاری رکھتے ہیں جی ہاں کلام ہے کہ کل نے سمجھنا ہے کیا خوبصورت بات کی آلہ حضرت نے کچھ مشکل ضرور ہے مگر کمال کا شیر ہے بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں بے خار گل بنے چمنارا کہ بے داغ لالا سے مراد کیا ہے یہاں اس سے مراد ایک خاص پھول ہے جس میں داغ نہ ہو اچھا پھر بے کلف یہ بھی بے داغ کے لیے any بغیر کسی نقص کے یہ استعمال ہوتا ہے اچھا بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے گلبن یعنی سرخ گلاب اور چمن آرا کسے کہتے ہیں کہ جس سے باغ کو زینت ملے باغ کو زینت بخشنے والا اسے چمن آرا کہتے ہیں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا آپ کو گلے لالا تو کہوں وہ خوبصورت ہوتا ہے مگر گلے لالہ میں بھی ایک سیا داغ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو وہ گلے لالہ کہتا ہوں جو بے داغ ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو آپ کو چاند تو کہوں مگر چاند میں بھی تو ایک داغ ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ چاند کہوں کہ جس میں کوئی ایسا داغ نہ ہو جو اس کے حسن کو ماند کر دے آقا میں آپ کو ایسا پھول بھی کہوں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو بلکہ آپ تو وہ پھول ہیں جو سارے باغ کی کی و زینت کا باعث ہے ہے اللہ اسلامی کیا خوبصورت بات کی ہے یعنی میرے آکا کی خوبصورتی کمال درجے کی ہے میرے آکا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہے اسی, اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شیر میں بھی استعمال کیا نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھواں نہیں جرا شیر کو سنیے کہ پیارے آکا کی تعریف بھی بیان کی ہے اور یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں نبی پاک کی برکت سے مگر اس میں کوئی زحمت نہیں ہے میرے آقا ایسے حسین ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے کیا لکھتے ہیں بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں بے خار گل بنے داغ لالا یا کمر بے کلف ہو بے داغ لالا آئے آئے آئے آئے یا آئے کمر بے کلف ہو بے خار گل بونے چمن آر ہو تجھے بے خار گل بونے چمن آرا کہو بگلا شیر کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ حضرت لکھتے مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شہ یعنی شفیر روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی کیا خوبصورت بات کی ہے کہ آکا میں تو مجرم ہوں میں اپنی معافی کا افف کہتے معافی کو میں اپنی معافی کا کوئی سامان کر لوں یعنی نات بھی ارض کر دوں اور بات بھی بن جائے یعنی آپ کے اس وصف کی بات کیوں نہ کر لوں کہ آپ ہی تو شفیع روزے جزا ہیں محشر کے دن آپ ہی کی شفاعت سے تو مجھے جنت میں جانا ہے سبحان اللہ یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلط کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو رب کی عطا سے محشر کے دن کام آنے والی ہے خود اعلیٰ حضرت اپنے ہی اشار میں سمجھاتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے تو کیا پیارا انداز ہے کیا کا اپنی بخشش کے سامان اپنی معافی کا سامان یوں کر لیتا ہوں کہ آپ کے اسی وصف کی اسی کمال کی بات کر لیتا ہوں کہ آپ شفیع روزے جزا بھی ہیں سبحان اللہ اپنی ارضی بھی پہنچا رہے ہیں اور گویا نات بھی عرض کر رہے ہیں کیا لکھتے ہیں مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سام کروں شاہ مجرم اپنے عفو کا سامان کروں شہا یعنی شفیع روز جزا کا جزاک شفی اے روزے جزاکھ یعنی شفی اے روزے جزاک تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر دیکھیے اپنے دل کو تسلی دینے کا انداز کس طرح اپنایا ہے لکھتے اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں اس مردہ دل کو مجدا حیات ابد کا دوں تابو توانے جانے مسیحا سبحان اللہ اس سے مراد کیا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے مجدہ کہتے خوشخبری کو حیات ابد یعنی ہمیشہ کی زندگی تابو توان یعنی طاقت اور قوت جانے مسیحا یعنی حضرت عیسائی سلاۃ السلام جو مردوں کو زندہ کرنے والے ان کی بھی جان اللہ اللہ کیا خوبصورت انداز ہے یعنی یہاں کیا عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے مردہ دل کو اپنے دل کو یہ تسلی دے رہا ہوں کہ گھبرا مت تیرا بھی کام بن جائے گا تجھے بھی حیات ابد یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جائے گی تو بھی زندہ ہو جائے گا کیونکہ جس نبی کا تو امتی ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ سرات والسلام جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اس کی اس کے بھی تاب و یعنی ان کو بھی فیضان ملا ہے نبی پاک علیہ سرات والسلام کا کیونکہ حضرت عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کیا ذرا غور سے سنیے گا مردے وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ عرصہ زندگی رہی ہوتی ہے پھر موت آ جاتی ہے حضرت عیسائی سرت اسلام نے مردوں کو زندہ کیا مگر آقا وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو اور لکڑیوں سے کلام فرمایا اور پتھروں نے آپ کا حکم مانا لکڑی جو ہے آپ نے وہ ستون ہنانا کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ستون رونے لگا نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی جدائی سے تو پتا چلا کہ آقا جس کو مس کر جائیں وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے تو خوبصورت انداز ہے کہ اے دل مت اس نبی کا امتی ہے جو جانے مسیحا ہے حضرت عیسا علیہ السلاط والسلام کے پاس بھی جو کمال تھا آقا تو ان کے کمال کی بھی جان ہیں اسی انداز کو ایک اور جگہ آلہ حضرت نے لکھا نا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں بہت خوبصورت انداز ہے آئیے ہم بھی اپنے دل کو گویا اس طرح کلام کرتے ہیں کہ نبی یہ علیہ اس رات نے اگر ایک نگاہ فرمانی ہے تو یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کیا لکھتے ہیں اس مردہ دل کو مشدہ حیات ابد کا دوں تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دو اس دل کو مجدہ حیات ابد کا دو تابو تبان جانے مسیحا کرو تجھے تا جانے مٹھے میٹھی اسلامی بھائیو اب جو شیر ہے اگر اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کمال کر دیا آلہ حضرت ذرا اس شیر کو پہلے سنیے اور پھر اس کا مطلب سمجھیے تیرے تو وصف آئے بے ہی سے ہی بری حیر ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ یاد رہے وصف کہتے کمال کو اوصاف کو کسی چیز کے اندر کوئی خوبی ہو اس کو وصف کہتے ہیں اچھا تناہی یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی تناہی یعنی اینڈ ہو جانا انتہا ہو جانا یعنی مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کسی شخص کے کمال لکھیں اس کی تعریفیں بیان کریں آپ بہت با کمال ہوگا تو پانچ دس پندرہ بیس پچاس خوبیاں لکھ دیں گے پھر ختم ہو جائیں گی نا بات کہ بھائی اس شخصیت میں اتنے سارے کمال ہیں مگر اعلی حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ آکا یہ ختم ہو جانا یہ ہو یعنی انتہا ہو جانا بھی تو ایک عیب ہے نا آقا آپ کے اوساف وہ ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں وہ عیب ہی نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں آپ کی بات پوری نہیں ہو پا رہی ایک اور جگہ شاعر لکھتے نا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک بھی پورا نہ ہوا نبی پاک علیہ سرات والسلام کے اوصاف اور کمالات ساڑھے چودہ سو سال کے قریب گزر چکا ہے مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی اور کیسے ہو جائے آلہ حضرت نے یہی تو لکھا کہ آقا آپ کی بات ختم ہونے والے ایب سے بری ہے پاک ہے میں خود حیران ہوں آکا کہ آپ کو کیا کیا کہا جائے کس کس نام سے پکارا جائے کس کس کمال کی بات کی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سمجھیے لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری آقا تیرے تو وصف ایب ہی سے ہے بری راہ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے تیرے تو اے بے تنہی سے ہے بری تیرے تو اے بے تنا سے ہے بریب. را میرے شاہ میں کیا, کیا کہوں تجھے ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اسی انداز میں اسی ایک بے بسی کا عالم ہے کہ نبی یہ علیہ اسرات السلام کی شان میں کیسے بیان کروں کیسے بات پوری کروں ہو نہیں پاتی حد اسی انداز میں کیا خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ کہلے گی سب کچھ ان کے سناخوا کی خاموشی کہلے گی سب کچھ ان کے خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے سناخواں سے مراد یہاں ناطخواں ہے مداح بیان کرنے والا ہے خاموشی یعنی خاموش ہو جانا چپ ہو جانا آکا اب میں خاموش یہ کہہ کر ہو رہا ہوں کہ مجھے ویسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا کیا کہوں یعنی یہ وہی انداز ہے کہ اے رضا خود قرآن ہے حضور تو تو سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تو کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ کہلے گی سب کچھ یعنی یہ خاموشی بھی میری بہت کچھ کہہ رہی ہے میں چپ جو ہو رہا ہوں نا یہ بھی کچھ کہہ کے چپ ہو رہا ہوں میری خاموشی میں بھی, بھی یہ سدا ہے کہ کہلے گی سب کچھ ان کے سداخان کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ ان کے سناخان کی خاموشین کہلے گی سب کچھ ان کے سناخان کی خاموشین چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا تجھے چپ ہو رہا ہے مکتا کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے یاد رہے ہم نے کئی سلسلوں میں یہ بات ارض کی ہے کہ اعلی حضرت اپنے پورے کلام کا عطر جو ہے وہ ہمیں مقتے میں عطا فرماتے ہیں اور اس مکتے میں بھی کمال کیا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب یہاں آلہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں ختم سخن سے مراد سخن کہتے کلام کو کہتے میں اپنے کلام کو یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں اپنی بات یہ کہہ کر کلوز کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ خالق کے تو بندے ہیں یعنی اللہ جو پیدا کرنے والا اس کے تو بندے ہیں مگر خلق یعنی مخلوق کے آقا ہیں کچھ اسی طرح ایک مزرک شاعر لکھتے ہیں نا یا صاحب الجبال و یا سید البشر مین لاؤ کما کا بعد بادس خدا بزرگ تو مختصر یعنی بات ختم کر دیتے ہیں بزرگان دین کے بس اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو آکا وہ آپ ہی کی ذات ہے اور آپ کی ذات کے کمال بیان کرنا کسی کی اوقات میں نہیں ہے کیا خوبصورت انداز ہے لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے اللہ اسلامی بھائیوں، خوبصورت اور مبارک کلام آج کمپلیٹ ہوا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ کر اس کے سنا خانوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرمائے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کلام رضا پڑھتے رہا کریں اور سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر سنیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول حاصل کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گھے ہیں نبمات رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حت میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہت میں وامل پار ہے